نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور وقال عز وجل كما ورد في سوره يونس الا ان اوليا الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتخون وقال عز كما ورد في سورة قاف ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توصف به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وقال عز كما ورد في آخر سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب وکالد فیصرت بنی اسرائیل اقرب رحمت ہو رہا الله اللہ تعالیٰ عن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 فیضا شا وطی بحا و اللہم ربنا اللہ مربان اور بین نبوی کی جو حدیث نمبر 38 ہے اس کے پہلے حصے پر میں سمجھتا ہوں گفتگو مکمل ہو چکی ہے تاہم اس کی یاد دہانی ضروری ہے اس کا پہلا حصہ کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہ حدیث کچھ سی ہے حضرت عبورہ راوی ہے کہ حضور نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ بہت اہم حدیث بہت اہم حدیث اس میں میں نے سب سے پہلے عرض کیا تھا آیات قرآنیا کے حوالے سے بھی ولی ہوتا کون ہے اور یہ ولایت باہمی جو ہے بندے اور رب کے درمیان اس کے معنی کیا یہ ولایت باہمی ہے اس معنی میں اللہ اہل ایمان کا ولی اہل ایمان اللہ کے ولی سورہ بقرہ میں فرمایا اللہ آمنون من الظلمات جہم النور اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے اندھیروں سے دور کی طرف اور سورہ یونس میں فرمایا اللہ انہسل آگاہ ہو جاؤ اللہ کے اولیاء کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ خسن یہ کون ہیں اولیاء اللہ اللہ آمن و کانو جو ایمان لائے حقیقی معنی میں اور وہ تقوی کی نویش اختیار کیے رہے اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ معدہ کی ایک آیت کے حوالے سے کہ تقوی در حقیقت کسی مقام کا نام نہیں ہے تقوی ایک موٹیویٹنگ فورس ہے ڈرائیونگ فورس ہے جو بندہ مومن کو آگے سے آگے لے کر جاتی ہے اونچے سے اونچا وہ جو سورہ معدہ کی آیت ہے اس میں کہ شراب کی حرمت کا آخری اور حتمی حکم آنے کے بعد مسلمانوں کی تشویش کو دور کرنے کے لیے کہ ہم تو پیتے رہے اتنے عرصے شراب اگر یہ رچ ہے تو یہ تو ہمارے تو وجود میں سرائط کیے ہوئے کیا بنے گا ترم آیا لئے صاحب الزین واملحات فیما تقاؤ واملحات سمت تقو و سمت تکو و یہ مراٹھی میں کئی دفعہ گفتگو ہو چکی آج نہیں جاؤں گا تو یہ ایک ولایت ولانی ولی ہوتا کون ہے جیسا کہ فرمایا اللہ زین عمل ہو کانو ولی کے سر میں سینگ نہیں ہوتے ولی بھی ایک عام انسان ہوتا ہے یہی دو ہاتھ دو پاؤں انع کان جو ہمارے ہیں ان کے بھی یہی انبیاء کا معاملہ ہے تو ولی ہوتا کون ہے حقیقی معنی میں ایمان اور اس میں تقوی جو ایمان کے اندر اضافہ کراتا چلا جائے یہاں تک کہ وہ ایمان ایسا ہو جائے کان نہ کا تراہ ہو فائن ہوا <يَرَاب> کہ ایسا یقین جیسے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ بات مستحضر رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا اس ایمان کے بارے میں میں نے ارض کیا تھا حقیقی ایمان کے کچھ سمارات ہیں سورت تغابن اس موضوع پر بہت اہم ہے اگر دلچسپی ہو تو اس کا کہیں سے کیسٹ لے کر اس کے درس کا وہ سنیے گا ایک تو خارجی ہے یہ درخت ایسا ہے جس میں کچھ پھل تو لگتے ہیں جو نظر آ رہے ہیں آم کا درخت ہے لگا ہوا ہے درخت سنکڑا لگا ہوا ایک کیا ہے اطاعت اتا اطاعت و اطاعت رسول اور یہ اطاعت ہونی چاہیے سم و تاط کے انداز میں جزوی نہیں کل لی کبھی غلطی ہو جائے تو معافی توبہ کر لے معاف کر لے اور نمبر دو جہاد فی سب اللہ اس میں دو چیزیں شامل ہیں دعوت اللہ کے دین کی دعوت دینا تنگ من دن اس کے لیے خرچ کرنا وقت لگانا صلاحیت سب کرنا ذہانت اللہ نے دیے تو دین کو سمجھو دین کے پیغام کو سمجھو اور نہیں تو پہنچاؤ گے کیا خاک اور دوسرے اقامت دین کو قائم کرنے کے لیے جنوب جو جہد اس کے لیے جو بھی مراحل آئیں جس میں یہاں تک کہ اگر فرض کیجئے نقد کدے جان ہتھیری پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے تو آ جاؤ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ بھال غدیمت کو شاہی وہ یہ تو خارجی ہیں ایک ہے داخلی داخلی کیا ہے تسلیم و رضا اے اللہ جو تصویر میں, ہوں میں تفصیل نہیں جا سکتا توکل اور اعتماد کسی شے پر توکل نہ ہو نہ اپنی قوت پر صلاحیت پر ذہانت پر فطانت پر نہیں نہ مالی اسباب و وسائل پر نہ راہ میں جہاد کرنا سورہ توبہ کی, آیت نمبر 24 کی روح سے یہ محبوب ترین ہو جائیں یہاں تک کہ محبوب تر ہوں باپ سے بیٹے سے بھائی سے میاں سے بیوی سے اور یا جو بھی دار ہیں ان سے اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیا ہوا ہے وہ کاروبار جس میں کساد کا اندیشہ رہتا ہے مندارہ ہو جائے اور وہ بلڈنگیں جو بڑے شوق سے چاؤ سے بنائی ہیں محل جو تعمیر کی ہے اگر ان کے مقابلے میں اللہ کی محبت کم ہے تو جاؤ دفع ہو جا اللہ کی محبت احبا الیکم من اللہ مرسو رہی میں جہاد الفی محبت کے ساتھ ہی حمیت اللہ کی حمیت اللہ کا جھنڈا گرا ہوا بھائی اٹھاؤ اللہ کا دین پامال ہے کھڑا کرو اس کو قائم کرویم الدین تفر رکھو فی جزوی فروئی معاملات میں اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے رفع دہ ہے یا نہیں ہے آمین بل ہے یا نہیں وغیرہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں اختلاف نہ ہو اور نصرت یہی اللہ کی اس کے رسول کی مدد یا ایو نذیر امن و کن انصار اللہ کیا مطلب اللہ کے لیے ان کو قائم کرو اور کیا چاہیے مدد اللہ وما وہ معاوری دھوئیں میں تو کوئی یہ نہیں چاہتا مجھے کھانا کھلاؤ کوئی چیز میں نے مانگی نہیں وہ تو میں کھلاتا ہوں کھانا میں کھلاتا ہوں تو اس اعتبار سے اللہ تعالی کی نصرت اللہ کے اس کے رسول کی گلیاڑ منگوا مئی یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو یہ ہے ایمان حقیقی ایمان حقیقی اور اس میں پھر اضافہ زیادہ سے زیادہ جیسے آپ کہتے ہیں بھائی جتنا گڑ ڈالو گی اتنا ہی میٹھا ہوگا اس میں جو شخص جتنے جتنے درجے میں تن من دھن لگا رہا ہے ایسے بھی تھے جو انگلی کٹوا کر شہیدوں میں نام لکھوا لیتے والے ایسے بھی تھے, تھے صحابہ کے دور میں بھی تھے منافق ان تھے کہ نہیں تھے نمازیں بڑے شوق سے آ کر حضور کی امامت میں پڑھتے تھے لیکن جان و مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مشکل ہے اور ایسے بھی ہیں جو ہمہ تن ہمہ وقت اسی کام کے اندر لگ جاتے اللہ روزی تو انہوں رو بھی پہنچاتا ہے وہ تو پہنچاتا ہے رشتو اللہ, اللہ, رستو اللہ کے ذمے وہ پہنچاتا ہے تو اس اعتبار سے اس ایمان کے پھر درجے بنتے چلے جائیں گے کتنا کتنا آدمی اونچا گیا اب آئیے دوسرا حصہ جو ہے اس کا اس حدیث کا ببا تک آبدی بے شعیب الیافترست ہوا گئی اب یہاں قرب ال کا ایک مضمون آ رہا ہے تو پہلے یہ سمجھ لیا کہ قرب سے مطلب کیا ہے کیا ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ ہے آپ سفر کر رہے ہیں کراچی جانا ہے رستہ رستہ رستہ رستہ کار سے جا رہے ہوں ٹرین سے جا رہے ہوں آئی جہاز سے جا رہے ہوں اسے بھی بہرحال ڈیڑھ گھنٹا تو لگ جاتا ہے وقت لگتا ہے تو پہلی بات تو اس کی نفی ہے اللہ کہیں دور نہیں ہے سورہ سور کاف فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے خلط نل انسان ونعلم سوی نفس اس کا جو نفس ہے جو اس کے نفس اور ہم تو انسان سے اس کی رگے جہاں سے بھی زیادہ قریب ہے تو جب یہ قرب ہے تو پھر قرب الہی حاصل کرنے کی جد و جو مانی جا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک مانوی فصل ہے مانوی برود ہے مکانی نہیں ہے مکان کے اعتبار سے اللہ کے اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں لیکن ایک پردہ سا بڑا باریک سا پردہ ہے وہ غیب کا پردہ ہے آپ کہہ لیں اللہ غیب میں ہے یا یہ کہہ لیں کہ ہم غیب میں ہیں ہم غیب میں ہیں یہ جو میں نے بتایا تھا آپ کو حضرت عثمان بن علی، الجلابی الجویری لاہور جن کو آپ داتا ہیں ان کے کتاب کا نام کیا ہے کشف المحجوب جو محجوب ہے پردے میں آ گیا ہے اس کو پردے کو اٹھا کر کھولنا بہت پیارے اشعار ہیں فارسی کے کرا جو چرا در پیچو تا کس کو تلاش کر رہے ہو تم جنگلوں میں گئے ہو تم پہاڑوں کے چوٹیوں پہ گئے ہو تم تپسیاں کسے تلاش کر رہے ہو ہوا جو چرا در سے پیچو تا وہ پیچو تاب میں کیوں مبتلا ہو وہ جو اقبال نے کہا اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچو رازی پیچو پیچوتاب فلسفی پیچو پیچوتاب کہ او پیداست تو نقابی وہ تو ظاہر ہے چھپا ہوا تو تو ہے نقاب تو تیرے منہ پر پڑا ہوا ہے کراج ہوئی چرا پیچو پیچوتابی کہ وہ پیداست ظاہر ول ظاہر ہے آیا کیوں چھپا ہوا ہے اس پردے کو اٹھانا ہے ذا. تو معلوم ہوا کہ یہ قرب مانوی ہے یہ قرب جو ہے یہ کوئی مکانی نہیں ہے نمبر دو یہ. یہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے حضور سے فرمایا گیا سورہ علق کی آخری آئے ہے یہ آئے تھے سجدے کی تو آپ سجدہ ایک دے دیجیے گا بعد میں کلہ لاتوتے ہوئے نبی آپ اس شخص کی بات نہ مانگیے ابو جہل کا معاملہ ہے جب کہ حضور کو روک رہا تھا نماز سے آڑے آ رہا تھا ارے تلزی اللہ عبد الزاث اللہ یہاں سے بات شروع ہوئی فلا تو طے ہو وسجد وقت رب تو آپ ان کا کہنا نہ مانے سجدہ کریں اور قریب ہو جائیں ہم سے تو قرب ہونے کا اور قریب ہونے کا اور قرب تلاش کرنے کا حکم تو دیا گیا لیکن فرق میں قرب مکانی نہیں ہے یہ یہ قرب معنوی ہے اسی طرح فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل کی بڑی اہم آئے تھے یہ مشرقین جن کو پکار رہے ہیں لذیری اجونا جن کو یہ پکار یب تنگونا الا رہتے وسیلا وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کی وسیلہ یعنی قرم کے تلاش میں وسیلہ کے مانی ہمارا وسیلہ نہیں ہے جو عربی اردو میں ہم بولتے ہیں یہ بہت بڑا غلط غلطی ہو گئی ہے وسیلہ کے عربی مانی قرم پہ بب تنگو لہی وسیلہ تلاش کرو اس کا قرم سنائے فرمایا اکرم کون ہے ان میں سے جو قریب ترین ہے اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا وہ یجلا رحمت ہوں وہ خافود احساب اور وہ جو پوج رہے پکار رہے دعائیں کر رہے ہیں وہ تو خود قرب الہی کی ابھی منزلیں طے کر رہے ہیں کہ کون قریب سے قریب تر ہو جائے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار بھی ہے اور اللہ کے حساب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں ان آذاب رب حضورہ یقیناً تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ قابل حصر ہے ڈرنے والی ہی ہے ڈرنا ہی چاہیے آخری آج میں کوٹ کر رہا ہوں سورہ زمر کی یہاں مشتقین کا قول نقل ہوا ہے کہ ہم جن کو پوج رہے ہیں کس لیے پوج رہے ہیں نابد ہوں ذوال ہم نہیں پوچھتے ان کو مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب سے قریب تر کر دے یہ وہ جو وسیلے کے بانی میں آپ جو اردو میں اس کا استعمال کرتے ہیں ذریعہ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہیں ان کے نزدیک جن کو وہ پکار رہے تھے دعائیں کر رہے تھے اب یہاں ایک بات توڑ کر دیجیے مشرقین جن چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا پوجا پاٹ کرتے ہیں یا عبادت کر ہیں وہ دو طرح کی ہے ایک تو بظاہر فطرت ہے بے جان سورج کو پوج رہے ہیں چاند کو پوج رہے ہیں ستاروں کو پوج رہے ہیں آگ کو پوج رہے ہیں پانی کو پوج رہے ہیں ایک تو یہ ہے ان کا تو دائر بات ہے کوئی طرح سے بولنا وجود ہے نہ ان کی کوئی حیثیت ہے اور ایک وہ پوچھتے ہیں فرشتوں کو انبیاء اور اور یا اللہ کی ارواح یہ جو آپ کہتے ہیں جہاں حوصلہ مدد ظاہر بات ہے کہ یہی آیت جو ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ قریب تر کر دیں تو وہ ظاہر بات ہے چاند اور سورج اور ستاروں کے بارے میں اتنی ہو سکتا ہے اور جو آیت میں نے سورہ منی سائی کی سنائی لائے کر نزدے یہ توڑوں جب تن اللہ عرب ہم وسیلہ تھا آئیے ہوا کر دوسری قبیل کی شے عربوں کا عقیدہ کیا تھا فرشتے خدا کی بیٹیاں جن سے یہ راضی ہو جائیں بیٹیاں اللہ کی بس اللہ راضی ہو جائے گا لاڈلی ہوتی ہیں بیٹیاں بیٹیوں کی فرمائش تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بت کر آپ بیٹوں کو جھڑکتے ہیں آسانی سے بیٹیوں کو نہیں جھڑکتے شرافت اگر ہے آپ میں کچھ اب مجھے تو یاد آ جاتا ہے تو آنسو میں نہیں روک سکتا کس جگر کے ساتھ اور کس مضبوط دل کے ساتھ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ فرمائش ہوتی درخواست ہو حضور مجھے کوئی غلام عطا ہو جائے کوئی لونڈی عطا ہو جائے اب تو سب لوگوں کے گھروں میں آسائش ہو گئی ہے معاشی حالات اچھے ہو گئے دیکھیے میرے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے ہیں چکی پھیل پھیل کے چکی چلا میرے کندھوں پر بندیاں پڑ گئی ہیں مشکلے کی وجہ سے پانی بھر کر رہا ہوں کیا جواب دے بیٹی یہ چیز ہمارے لیے نہیں یہ مال و دنیا جو ہے یہ جو ہے میں تمہیں بتاتا ہوں زیادہ بڑی شہ وہ تصویر ہے فاطمہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ ہے یا چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا تو بہرحال یہ جو میں ارض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر مت بنا لیے یہ لات منس ہے الہ کا منات یہ منس ہے عزیز کا بانس ہے اکبر سے کمرا العزیز سے یہ یہ انہوں نے دیویاں بنائی تھی لیکن بگڑا ہوا تصور تھا ان کا یہ ہے حقیقت میں اس نام سے نہیں فرشتے تو ہیں لیکن فرشتے بھی اس عالم اور واہ میں ان میں بھی ایک جد و جہد جاری ہوتی کون اللہ سے اور قریب ہو جائے اور قریب ہو جائے اور قریب ہو ان کے بھی ہے ملائکہ مقربین بھی کہلاتے ہیں جو بہت ہی قریب ہیں. وہ بھی ہیں فرشتے جو عرش آزم کو اٹھائے ہوئے تو ان میں بھی ایک خواہش قرب کی نمبر دو علیہ اللہ اور ابیا کے نام پر مجسمے بنا لیے گئے یہ جو حضرت نو علیہ السلام کی قوم کے بتوں کا ذکر آتا ہے سورہ نو میں جب قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کی مت مارنے کے لیے کہا تھا لا تراہ تک دیکھو نہ چھوڑ دینا اپنے معبودوں کو یہ نوح کیا کہہ رہا ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہرگز نہ مانو واپس کی لا تکم ہرگز نہ چھوڑنا ولا تد اللہ یہ پانچ تھے ود، يغوس، اور نسر اور اس پر تقریباً اجماع ہے وہ فصیم کا کہ یہ اس قوم کے اولیاء اللہ سے گزرے ہوئے جو سے دنیا سے جا ان کے وہ بت فرق صرف اتنا ہے آج ہم ان کی قبروں کو پوچھتے ہیں فرق کوئی نہیں قطال کوئی فرق نہیں ایک بڑا تلخ واقعہ بتایا تھا اب دیکھیں اچانک نام ذہن سے اتر گیا جنہوں نے کتاب لکھی تھی بنزالماتور غازی احمد صاحب جو بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور بود سن میں دن کا کنبا سارا چلا گیا امبالے میں جا کے بات ہو گئے پھر کوئی بہت سالوں کے بعد کہیں آئے ملنے کے لیے ہندو تھے انہوں نے بات کہی ہے بھائی جان آپ نے خام خا اپنا مذہب بدلا ہم نے دیکھ لیا امبالے میں جا کر مسلمان قبروں کو پوچھتے تو فرق کیا ہے آپ نے وہ دین چھوڑا یہ اختیار کر دیا ہے فرق کیا ہے ہمیں تو نظر نہیں آیا ہم بتوں کو پوچھ لیتے ہیں یہ قبروں کو پوچھ لیتے ہیں تو بہرحال یہ جو ہے فرشتوں یا انبیاء کی ارواح یا اور یا اللہ کی ارواح کو پکارنا یہ کس لیے ہے ظاہر بات ہے ارواہ تو ہے روح محمدی ہے اپنی شان و شوقت کے ساتھ ہے اور یقیناً اولیا اللہ کی ارواح بھی ہیں اور میں آپ کو سنا چکا ہوں کئی بار شاہ ولی اللہ دہلوی کا کال یہ ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں اللہ کے حقیقی ان کی ارواح کو بھی ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ملائکہ اسفل میں شامل کر دیتے جو سب سے نچلا درجہ ہے ملائکہ کا جو اس دنیا کے انتظام پر معمور ہیں یہ سول سروس ہے یہ سیکرٹ سول سروس ہے نظر نہیں آتی غیر مرئی ہے اللہ کے حکام کی تلفی کرتے ہیں انہی میں یہ فوج میں یہ بھی شامل ہو جاتے ہیں ہے تو وہی نا روحیں جو ہیں وہ تو نورانی ہیں ملائق کا بھی نورانی انسانی ارواح بھی نور سے پیدا کی گئی ہیں اور بلائکہ بھی نور سے پیدا کی ان میں کیا بری دوری, دوری کیا ہے انہیں ٹھیک لیکن کسی کو پکار نہیں سکتے آپ فرشتے آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ نہیں کہہ سکتے ذرا میرا یہ کام کروا دو اے مریل ذرا میرا یہ کام کرا دے نہیں کسی روح کو نہیں پوچھا لیکن یہ جو فرما رہا قرآن کہ یہ لوگ جو ہیں وہ تو خود اس عالم میں بھی اور قرب مزید قرب مزید قرب جیسے حضور نے فرمایا سے فرما دیا گیا مختلف وہ ہے کہ آپ بھی درجات جو ہے مسلسل طے کر رہے تھے بلند سے بلند تک اعلی سے اعلی تب اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا حضور نے اکربا یا قون اب دو ار اللہ بندہ جو ہے وہ قریب ترین اللہ سے ہوتا ہے سجدے کی حالت کیوں اللہ سے ہمیں دور کرنے والا ہمارا نفس ہے ہماری نفسانیت ہے ہماری اکڑ ہے میں اور جب سجدہ کرے حقیقی سجدہ کرے انسان اور اس کا پورا وجود مانوی بھی اور مادی بھی یہ نہ ہو کہ صرف مادی طور پر تو سجدہ کر لیا ہے مانوی طور پر نفس اکڑا کھڑا ہے میں تو شروع کر گا یہ نہیں اگر حقیقی سجدہ ہے تو یہ گویا کہ اپنے نفس کا خاتمہ والی بات ہے سجدہ سجدہ کر کرتے تو اسی لیے قریب ترین جو آتا ہے انسان وہ حالت سجدہ میں آتا ہے اب یہاں جو ہے یہ بات میں آپ سے کر دوں کہ اب ہم آ رہے ہیں بہت خطرناک کی طرف اس قرب کا کس حد تک معاملہ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ یہ حدیث بخاری کی نہ ہوتی تو ہمارے ہاں خاص طور پر جو جن کے اندر توحید کا زیادہ ذوق ہے زیادہ جذبہ ہے اور شرک سے زیادہ نفرت ہے ان کے اندر وہ کبھی بھی نہ مانتے اس, اس لیے کہ اس میں وہ کیفیت بیان ہو رہی ہے جو علامہ اقبال نے ایک شعر میں کہی ہے مٹا دیا میرے ساکی نے آل منو تو پلا کے مجھ کو میں میرے ساقی نے مجھے لا الہ اللہ کی جو شراب پلائی ہے تو میں اور تو کا فرق ختم ہو گیا بہت خطرناک مقام ہے بہت خطرناک مقام ہوشدار کے رہبر دبت قدم رہے ہوشیار ہو جاؤ چوکس چوکنے الرٹ اب تمہارے قدم تلوار کی دھار پر ہیں پھوک پھوک کے قدم رکھو یہ معاملہ بدترین شرک کی طرف بھی لے جائے گا لیکن اس درجے قرب البتہ اس قرب کے حصول کے دو راستے بیان کیے اور یہ حکمت کا بہت بڑا خزانہ ماں تکربا الیہ آبدی بے شعین احبا الیا بھی مفت رسم نہیں میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کردہ میرا بندہ فرائض کے ذریعے سے تو وہ میرے لیے محبوب ترین ہے تقرب بالفرائض جو کچھ فرض کیے گئے ہیں ہم پر اس کے ذریعے سے اور یہ محبوب ترین ہے احبا احبا احبا, احبا نوٹ کر دیجیے اگر چیک دوسرے انداز سے دوسری بات بھی ہے بلند ترین ہے فرمایا وما یا زال و آبدی یا تقرب و بن نوافل اور نہیں مصروف رہتا میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے میں نوافی کے ذریعے سے ہتہ رحب یہاں تک ایک مقام آتا کہ میں اسے اس کو محبوب بلا لیتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں فیضا احبت خطرناک ترین بات آ رہی ہے فیضا ابکت جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو سمو النزی اسمروں پہ تو میں اس کی کان بن جاتا ہوں میں اپنے بندے کے جن سے وہ سنتا ہے وہ بسر النزیوں پہ اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اللہ حر اللہ حر چلیے کان اور آنکھ تو پھر بڑا اونچا مرتبہ ہے وہ یادہ بھول جاتی یوپت اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور آگے چلیے ریجلتی یبشی بےا اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا وائلنس ونا انسالی اگر وہ مجھ سے سوال کرے کوئی میں لازمن دوں گا اگر مجھ سے پنا طلب کرے گا لازمن دوں گا اب یہاں تو منو تو کا معاملہ تو ختم ہو گیا اس درجے قرب اس انتہا کا قرب اب ظاہر بات ہے کہ یہ یہ موضوع وہ ہے جس سے مسلمان صوفیا نے بحث کی ہے یہ بہرحال فقہا کا میدان نہیں ہے یہ تو جس کو ہم عام طور پر تصوف کہہ دیتے ہیں جس کی میں نے نفی کی اپنی تقریر میں تصوف کا قرآن نہ, کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں یہ نئی اصطلاح ہے اور اس میں بہت سے اس نئی بات کے ساتھ نئے عمومان کے ساتھ بہت سی نئی چیزیں بھی اسلام کے باہر سے آ شامل ہو گئی ہیں جو مرمجۂ تصوف ہے اس لیکن ایک حقیقی تصوف بھی ہے وہ کیا ہے اللہ کا قرب مزید مزید مزید مزید مزید جیسے وہ حدیث ہم نے پڑھی تھی حضرت معادب بن جبل کی جب وہ جب باقی سب لوگ اونگ رہے تھے سفر تبوک میں جاتے ہوئے اور ان کی جو ہے ان کی اونٹنیاں ادھر ادھر جو ہیں وہ منتشر ہو گئی تھی ترتاؤ چڑھ بھی رہی تھی ناشتہ بھی کر رہی تھی میں کہا کرتا ہوں صبح کا وقت تھا اور یہ کہ چلتی بھی تھی تو سب لوگ ادھر ادھر دور ہو گئے تو حضور نے دیکھا حضرت باس اثر میں آپ کی اونٹنی نے حضرت ماس کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی بالکل ساتھی حضور کی اونٹنی تھی وہ بھی اس نے بھی ٹھوکر کھائی یا بدک گئی وہ ٹھوکر کھانے سے باس کی اونٹنی بتکی تو وہ بھی بدک گئی اس پر حضور نے اپنا پردہ اٹھایا دیکھا آس پاس کوئی بھی نہیں بہرحال وہ تفصیل تو ہم پڑھ چکے حدیث اس کے زمان میں یہ بات آتی ہے کہ حضور حضرت بعض چونکہ قریب تھے دیکھا آپ نے میں ادر ادگنا اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اور قریب آ جاؤ اتنے قریب ہو گئے کہ دونوں کی اونٹنیا جو ہے آپس میں رگڑ رکھ کھا رہی ہیں تو اللہ سے اور قریب قریب قریب اور قریب اور قریب یہ یہ تقرب جو ہے یہ اولیاء اللہ کے کرنے کا کام ہے جس کو اس حدیث کے شروع میں ذکر کیا گیا من عادا فقد بالحرب جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی اس کے خلاف میرا نے جگہ اب یہاں پہلے تو یہ نوٹ کیجئے کہ دو کھاتے کیوں علیحدہ ہیں تقرر بل فرائش تقرر یہ تو سب جانتے ہیں فرض نماز افضل نفل سے کوئی فرض نہیں پڑھتا اور سارا دن نفل پڑھتا رہے تو کچھ بھی نہیں زیرو ساری رات کھڑے رہے فجر میں سو گئے زیرو فرض فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کا معاملہ تھا اب دیکھیے فرائض کا تصور جو میں نے پہلے کئی بار بیان کیا نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے حج بھی فرض ہے زکات بھی فرض ہے دین کی دعوت بھی فرض ہے اور اقامت دین کی جد و بھی فرض ہے اس فرض کو ادا نہ کریں نوافل پر آپ نے زور لگا دیا نماز نفسلی روزے نفلی حج نفلی عمرے پہ عمرہ عمرے پہ عمرہ ہر سال عمرہ رمضان کا عمرہ کیا ہے فرض تک کیا ہوا ہے یہ فرض ادا ہو جائے اللہ کا دین قائم ہو جائے اب آپ دوسرے درجے میں آ سکتے ہیں تقرب نوافل اس لیے کہ وہ نظام نظام خلافت قائم ہو گیا اب دین کی مزید دعوت اس کے ذمہ اب دین کو بقیہ دنیا میں غارب کرنے کی جدوجہد اس کے ذمے ہے انڈیویجل وہ مری ہو گئے ہاں کسی موقع پر اس نظام خلافت کی طرف سے مطالبہ آئے کہ دس ہزار آدمی چاہیے فلاں کے لیے دس نکل آئے باقی جو آرام سے کرو میں سوئیں سوئے رات بھر کھڑے رہیں علمی کام میں لگے رہیں، روحانی جدوجہد کرے سب جائیں لیکن کب جب دین قائم ہو چکا ہو یہ ہے جو کانچے کی بات سمجھنی کی. یہ تقرب اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محموب ہے آپ پائی اب یہاں بھی دیکھیے میں نے بہت مرتبہ مثال دی ہے ایک جہاد کا مسئلہ ہے جہاد شروع کہاں سے ہوتا ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد یہ اہم ترین ہے اس لیے اسے افضل کہا گیا ہے افضل الجہاد پوچھا گیا ائل جہاد افضل ہو کون سا جہاد افضل فرمایا نفسک فی نفس اللہ کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو سی اللہ کا متی بناؤ وہ جو میں نے نو منزلیں بیان کی ہے میرا کتاب کیا حقیقت جہاد فی اللہ نو منزلیں نوی منزل ہے قتال فی سبیل اللہ یہ سب سے اونچی ہے تو جہاد کا آلہ اعلی ترین بلند ترین مقام قتال فی سبیل اللہ لیکن اہم ترین مقام نفس کے خلاف جہاد یہ فرق ذہن میں رکھیے ایک اعتبار سے پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی دوسری ہوگی تو تیسری چوتھی پانچویں چھٹویں ساتویں آٹھویں لیکن سب سے بلند مقام ہے جب اللہ کی راہ میں نکلا ہو اس کے دین کو اس کے کلمے کو اس کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے روئے عرضی پر اور انسان نقد جان ہتیلی پر رکھ کر بیانتے آ تو وہ آلہ ترین اور وہ اہم ترین ہیں دونوں سپرلیٹیو ترین اعلیٰ ترین اور اہم ترین اسی طرح یہاں پر ہے تقرب الفرائز محبوب ترین لیکن تجرب بن نوافل کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کا کی آنکھ بن جاتا ہے جس جسے وہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا جس سے وہ سنتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے اس سے اونچا مقام تو کوئی نہیں لیکن یہ نوافل فرائض کے بعد فرائض کو نظر انداز کر کے فرائض کو ترک کر کے نوافل کشیاں اور یہ اور وہ اور نفس کے خلاف جہاد اور رہڑا جا رہا اپنے نفس کو رگڑ رہے رگڑ رہے رگڑ رہے جبکہ باطل کا غلبہ ہے اس کے خلاف کوئی کام آپ کر نہیں رہے اللہ کا دین پامال ہے اس کے خلاف کوئی جدوجہد نہیں کوئی حمیت ہی نہیں کوئی غیرت ہی نہیں جو حدیث بارہ ہاں میں نے سنائی ہے انفرادی نیکی کا یہ عالم ہے کہ اللہ علیہ و و قضاء قضاء اللہ نے حضرت جبریل کو وہی کہ فلا فلا بستیوں کو لڑ دو ان کے رہنے والوں سے اس پر حضرت جبریل نے کہا عرض کیا یار رب ان نفیحہ فلاں پر اس فلاں بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے یا نگاہ کے ادھر سے ادھر ہونے کا وقت بھی معصیت میں بسر نہیں کیا اس کا تقوا اس کی نیکی اس کے پرہیزگاری اس کا تدیون کا تبئینہ کیا فرمایا کلب علیہ لے والے الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں پر بار فیس و خط اس لیے کہ میری حمیت میں کبھی اس کے چہرے کا رنگ جو ہے سرخ نہیں ہوا حمیت اتنی تو ہو کچھ کر نہ سکے غصہ تو آئے رج تو صدمہ تو اسی کو کہا گیا جہاد بالقلب جہاد مل جہاد باللسان جہاد اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ لگا رہا اپنے مسترک ہو ذکر و فکرے صبح گاہی میں اسے پہتر کر دو مزاج خان تاہی میں اسے باطل پھیلتا رہا پھولتا رہا پروان چڑھتا رہا غالب ہوتا رہا اور یہ لگا رہا اپنے مراقبوں میں اور اپنی چلکشی میں یہ بڑا مرد ہے تو تقرب الفرائض البتہ اس نے بات کاٹے کی سمجھنے کی ہے اقامت دین کی جد جو فرض ہے اصل بات یہ ہے جو ہمارے دہنوں سے نکل گئی خلافت راستہ کے بعد رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ اسلام کے تصور بحث کے دین کمزور ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ کہیں انگریز آ کہیں فرانسیسی آ گئے کم سے کم مسلمانوں کی حکومت تھی تو قاضی تو ہوتے تھے مفتی ہوتے تھے فیصلے وہ کرتے تھے قانون تو اسلامی نافذ تھا اب کیا ہوا انگریز آ اب تو پینل کوڈ ان کا ہے سول کورٹ ان کا ہے سی پی سی آر پی سی ان کا ہے کرمنل پروسیجر کوڈ قوانین سیکھے تو, اسی قوانی تو ہوتے, ہوتے ہوتے ہمارا ذہن یہاں پر آ کر فکس ہو گیا ہے جو بس یہی چیزیں اصل ہیں بس نماز روز آج روز سور نہیں کھانا شراب نہیں پینا زنا نہیں کرنا بس اللہ کر باقی کام دین کی جد و جوہد کا تصور اور لما میں نہیں ہے قطر نہیں ہے تذکرائی نہیں ہے اس کی فرضیت تو بہت کی بات ہے تصور ہی نہیں دین پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ پڑھائے جاؤ مفتی نکالے جاؤ وہ سینکڑوں ہزاروں نکل رہے ہیں کوئی معاشرے پر اس کا کوئی اثر ہے ہاں ٹھیک ہے نئی نئی مسجدیں بنتی ہیں تو نئے نئے خطیب بھی چاہیے یہی ہے اور کیا ہے آبادی بڑھ رہی ہے مسجدیں بڑھ رہی ہیں ہماری جو مذہبی سول سروس ہے اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے دین کی اقامت کہاں اب کچھ تبدیلی آ رہی ہے دینی مدارس میں ان کے اندر یہ لہر اب اٹھی ہے اٹھ رہی ہے یہ اٹھی ہے افغانستان کے طالبان کے صدقے یہ اٹھی ہے لال مسجد کے حادثے کے حوالے سے لیکن اب ہے ایک لہر ہے لیکن بدقسمتی سے یہ کہ وہ جیسا کہ میں نے بارہ کہا اسے قامت الدین کی میتھوڈالوجی جو حضور کی تھی طریقہ کار جو تھا وہ سامنے نہیں ہے اب بھی نہیں ہے کوئی الیکشن کی طرف چلا گیا کوئی صرف واضو و ہی کرتا رہ گیا اب کسی نے جو ہے وہ خود کشی کے حملے اختیار کر لیے یا کچھ اور جو ہے دباؤ ڈالنے کے لیے حکومت پر ہر استعمال کیے طریق محمدی سے ہوگا جب ہونا ہے ہوگا اس سے اب دیکھیے یہاں میں نے کہا تھا کہ یہ صوفیہ کا ایک معاملہ ہے جو ان احادیث پر غور کرتے ہیں اور ان میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے ابن عربی ان کی طرف جو چیزیں سب منصوبے میں انہیں کہتا ہوں پتہ نہیں صحیح ہیں ان کی طرف نسبت یا غلط ہے اس لیے کہ جب آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی تو ان کی کتابوں میں کیوں نہیں ہوگی جب تورات میں تحریف ہو گئی جب انجیل میں تحریف ہو گئی جب احادیث میں تحریف ہو گئی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں حضور کے منسوخ کی گئی ہیں ان کتابوں میں بھی کچھ لوگوں نے داخل کر دی ہیں اپنے نظریات لیکن اس حدیث کے بارے میں جو بات وہ کہتے ہیں وہ بڑی عجیب ہے بہت بہت گہرائی والی ہے ان کی کتاب ہے فصول الحکم اور اس میں ایک ایک نبی کے حوالے سے وہ کچھ اپنے مکاشفات کر رہے ہیں جیسے جاوید نامہ اقبال کی ایک نظم ہے مختلف افلاق پر مختلف گزرے گدر ہوئے لوگوں سے ملاقاتیں ان سے گفتگو اسی طریقے سے دوسری زبانوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہیں تو یہ فصوص اسی بار سے تو فصل لوتیا جو ہے حضرت لوت علیہ السلام کے اس معاملے پر جب وہ کچھ اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں تو عجیب بات کہتے ہیں کہ اس, اس کا جو پہلا حصہ ہے ماں تکربا احب آپ من شعین میں والے اس کے ضمن میں کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میرا بندہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں میرا بندہ میری ٹانگیں بن جاتا جن سے میں چلتا ہوں میرا بندہ میری آنکھیں بن جاتا جن سے میں دیکھتا ہوں میرا بندہ میرے کان بن جاتا ہے جس سے میں سنتا ہوں بات وہی آئی ہےٹا دیا میرے ساتھی نے آدم منو تو یہ قرب کی انتہا نوافل کے ذریعے سے کیا ہوگا یہ اونچی منزل ہے کہ میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں میں اپنے بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں اور وہاں کیا ہے جو احب ہے احب اہب محبوب تو یہ بھی ہے دوسرا لیکن احب وہ ہے جو فرائض کے ذریعے سے کر رہا ہے اور اس کے بارے میں آیا وہ میرا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے میں پکڑتا ہوں یہ ان کا قول ہے حدیث کے الفاظ نہیں ہے ابن عربی کا قول ہے کہ وہ تقرب اللہ کی طرف بالفرائض جب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے پاؤں بن جاتا ہے جن سے اللہ چلتا ہے کان بن جاتا ہے جن سے اللہ سنتا ہے بن جاتا جسے اللہ دیکھتا ہے یہ اصل میں تقرب فرائض کا مقام ہے بہرحال حدیث کے اندر احب محبوب اور احب یا افضل افر و تفصیل احب وہی ہے البتہ کیا ہمیں حضور کے صحابہ میں وہ نقشہ نہیں ملتا جو آپ کو صوفیہ اور اولیا اللہ کی کہانیوں میں ملتا ہے ان کے مقاشفات ان کے کرامات ان کا فلاں ان کا یہ صحابہ میں تو نہیں ملتا ذکر ہی نہیں وہ اصل میں تقرب فرائض میں لگے ہوئے تھے انہوں نے دین غالب کیا جانے دیے وہ محبوبیت پر ہیں بلند ترین محبوبیت پر ہیں ہاں جب خلافت قائم ہو گئی جیسا کہ میں نے بتایا چاہے حقیقی خلافت ختم ہو گئی پھر بھی اس کے بعد بھی وہ قانون تو شریعت کا چلتا رہا تب یہ ہے کہ اب اس سے آگے بڑھ کر لوگوں نے جو نوافل کے ذریعے سے جو بھی جس کو ہندی میں تپسیائے کہتے ہیں ریاضتیں کہتے ہیں عربی میں ریاضت مشق جیسے فزیکل ایکسرسائز ہے ریاضت اسے ریاضی کہا جاتا ہے یہ بھی ریاضت ہے ایک گانے والا ستار نواز جو ہوتا ہے وہ بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے وہ آسان کام نہیں ہے وہ جو اولڈ انڈین میوزک ہے اصل اس کو سیکھنا وہ آسان کام نہیں ہے تو بڑی ریاست کرنی پڑتی ریاض اسے وہ کہتے ریاض یہ ریاض کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اس پہلے کے مقابلے میں دوسرا اونچا ہے لیکن پہلا محبوب تر ہے یہ ہیں وہ مضامین جو میں نے اپنے دو کتاب جو میں بیان کیے بہت عرصے پہلے ایک ہے تقرب اللہ کے دو مراتب بالفرائض فرائض اصل مسئلہ کیا ہوگا فرائض کا تصور کیا آپ کا اور ایک یہ کہ مروجہ تصوف کیا ہے اس میں ٹیڑ کیوں آئی ہے اور اب جو ہے کون سے تصوف محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا احیاء یہ لازم ہے ہمارے اوپر اسی احیاء وہی تصور سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے